ارشاد امیر المومنین علیہ السلام تلوار سے بچے کچھ لوگ زیادہ باقی رہتے ہیں اور ان کی نسل زیادہ ہوتی ہے